اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ لزی حدانا لہذا وما کنا لنحتر یا لولا ان حدان اللہ صدق اللہ العظیم اب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلو لکرتمل لسانی افقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر وطمیم الخیر آمین یارب العالمین آج اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے ہم فعل کی دوسرے قسم فعل مزارے شروع کرنے لگے ہیں اور یہاں تک کا سفر طے کرنے پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے اس کورس کے شروع ہوتے ہوئے کہے تھے پھر ہم نے جب جملہ اسمیہ مکمل کیا یعنی فعل ماضی شروع کیا اس وقت کہے تھے اور آج فعل مزارے شروع کرتے وہی الفاظ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ دہرائے دو ہیں اور ان شاء کورس کے اختتام پر یہی الفاظ آپ مجھ سے دوبارہ سنیں گے ان اللہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جملے کی جو دو اقسام ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ وہ سمجھا دی اور کلمہ کی جو تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف اس میں سے اسم مکمل طور پہ سمجھا دیا حرف بیچ بیچ میں آ رہا ہے اور فعل کی جو دو موٹی اقسام ہیں ماضی اور مضحے اس میں سے ماضی سمجھا دیا اور آج ہم اس کے فضل اس کی توفیق سے فعل مزارے شروع کر رہے ہیں فیل مظاہرے جیسا کہ آپ قلم ہے کہ زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ماضی اور ایک مظاہرے ماضی میں زمانہ ماضی کور کیا جاتے ہیں اور مزارے میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں مزارے کے معنی نوٹ کر لیجئے مزارے کے مختلف معنی ڈکشنری ملیں گے آپ کو جس میں سے ایک معنی مزارے کے ہیں مشابے ہونا یعنی یہ سملر ہے کسی کے یہ کس کے مشابے ہے کس کے سملر ہے تو دوسرا پوائنٹ اس کے بارے سے نوٹ کر لیں کہ یہ اسم کے مشابه ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ اسم کے مشابے کس کس چیز میں ہے تو اس سوال کا جواب آپ کو ان شاء اللہ تعالی کی گردان کرتے ہوئے ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے ذہن میں بس یہ ہونا چاہیے کہ مزارے کے جو ڈکشنری میں یا لغوی معنی ملتے ہیں ان میں سے ایک معنی ہے مشابے ہونا تو فیل مزارے اصل میں کسی نہ کسی کے مشابے ہے کس کے مشابے ہے یہ اسم کے مشابے ہے یہ نہ تو فیل کے مشابے ہے فیل ماضی کے نہ ہی حرف کے مشابے ہے یہ اسم کے مشابه ہے کس کس چیز میں مشابے ہے وہ ان شاء اللہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا تو ہم جس طرح فیل ماضی شروع کرتے ہوئے گردان کر کے جملہ فیلیا تک پہنچے تھے بالکل اسی طرح ہم فیل شروع کرتے ہوئے فیل مظاہرے کی گردان کر کے جملہ فیلیا کی طرف جائیں گے اور جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے ہر فیل کا کوئی نہ کوئی فائل ہوتا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے ٹھیک دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے اگر ضمیر ہو تو پوری گردان آپ موو کر سکتے ہیں اگر ظاہر ہو تو ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں جملہ فیلیوں میں مفول بھی آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے وہ بھی دو طرح سے آ سکتا ہے ظاہر ضمیر اگر ضمیر ہوتا ہے تو اٹیچ ضمائر استعمال ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور مرکبات ناقصہ میں سے مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے جب کہ باقی تین مرکبات ناقصہ جو ہیں توسیفی اشاریوں اضافی یہ فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں یہ باتیں ساری ان اللہ تعالیٰ ریوائز ہوتی جائیں گی لیکن تفصیل سے اس طرح نہیں پڑھی جائیں گی جس طرح ہم نے ماضی میں پڑھی تھی توارے جی کی گردان کا اس میں بس ایک چیز آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے جب فیل ماضی کی گردان بنائی تھی تو پہلی گردان ہم نے کس سے بنائی تھی کن روڈ لیٹرز کو رکھ کر یا پہلی گردان جو بنائی تھی وہ کیا بنی تھی یہ بتا دیں مجھے زہابا ماشاء اللہ تو ہم سب کو یاد آئے کہ ہماری ماضی کی جو گردان تھی پہلی وہ تھی زہاب میں نے آپ کو ایک فکس رول بتایا تھا کہ تین روٹ ایٹرز ماضی کے پہلے سیکھے میں استعمال ہوں گے آخری حرف پہ زبر ہوگی چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو پہلے حرف پہ زبر ہوگی صورت میں اور درمیان والے حرف کی حرکت عرب کے پاس ہوگی وہ زبر بھی ہو سکتی ہے زیر بھی ہو سکتی ہے پیش بھی ہو سکتی ہے صرف ایک مرتبہ ہمیں جاننا ہے ایک مرتبہ جاننے کے بعد ہمیں دوبارہ عرب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے جی تو ہم ان شاء سے مظاہرے بنائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا تھا ایک اور فیل ماضی جو کہ غالباً تھا شربہ ایسے ہی نا درمیان والے حرف کی زیر حرکت کے ساتھ ہم نے ماضی گردان بنائی تھی اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے چند فیل کیے تھے اس والے پیٹرن پہ یعنی درمیان والے حرف کی حرکت پیش کے ساتھ آئی تھی تو ماضی میں آپ کے سامنے تین طرح کی ڈائز تھی تین حروف تینوں میں تینوں میں آخری اور پہلے حرف زبر لیکن تینوں میں درمیان والے حرف کی حرکت چینج ہو رہی ہے ایسے ہی نا تین ہی حرکتیں اور وہ تین حرکتیں ہی درمیان والے حرف میں آ سکتی ہیں اگر چار ہوتی تو چار آ جاتی پانچ ہوتی تو پانچ آ جاتی شکر ہے تین ہے تو یا درمیان والے حرف ہو زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی یہ ہم سیکھ چکے ہیں اب ہم ان تینوں افعال سے مظاہرے کی کردان بنانے کی کوشش کریں گے تینوں طرح کے افعال سے اوکے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اسٹارٹ ہم لیں گے جی نمبر تین سے کیوں لیں گے سٹارٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس والے پیٹرن کا مزارے جب میں ایک دفعہ آپ کو بنوا دوں گا نا پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یعنی اس پیٹرن میں آپ کو خود مختار کرنا چاہ رہا ہوں مظاہرے کے گردان میں مظاہرے کے گردان کا پہلا لفظ پہلا سیاہ بنانے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے ماضی کا لفظ یہ والا لفظ یہاں پر کاپی کرنا ہے بغیر حرکات کے پہلی بات بولتے ہیں بغیر حرکات کے کاپی کرنے کہ میں کون سے والے پیٹرن کی بنا رہا ہوں جس میں درمیان والے حرفت پیش ہے صحیح تو آپ نے حرکات کے بغیر کاف راہ اور میم جو ہیں وہ کاپی کر لیتے ہیں اوکے اگلا کام فیل مزارے کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے فیل مزارے پہچانا جاتا ہے فعل مظاہرے کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ہم فعل مظاہرے کو پہچانتے ہیں ان علامات کو علامات مظاہرے کہا جاتا ہے علامات مظاہرے چار ہیں جی نمبر ایک یا نمبر دو تا نمبر تین الف اور نمبر چار نون یہ چار علامات مظاہرے ہیں فعل مظاہرے کی کتنی علامات ہیں چار کون کون سی یا تا الف اور نون ٹھیک ہے یہ چار علامات ہیں اور مزارے کی گردان سٹارٹ ہی کسی نہ کسی علامت مظاہرے سے ہوگی شروع میں آپ کو ان چار میں سے ایک علامت نظر آئے گی مزارے کی گردان میں اب ہم دیکھتے ہیں ان چار میں سے کون سی علامت پہلے سیگے میں استعمال ہوگی تو نوٹ کر لیں پہلے سیگھے میں جو علامت مظاہرے استعمال ہوگی وہ ہوگی یا اور یا کو شروع میں میں ایسے لکھوں گا نقطوں کے ساتھ اتنی اردو تو اپ کو اتی ہے کہ شروع میں یا اپ ایسے کبھی نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یا علامت مذار لگا دینی ہے اپ نے اپ سٹیپس پھر فالو کریں کیا کیا اپ نے ماضی کا وہ لفظ جس کے درمیان والے حرف پر پیش تھی اس کو اپ نے حرکات کے بہر کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد اس کے شروع میں علامت مذار یا لگا دی اوکے حروف کا کام پورا ہو گیا اب کی طرف آتے ہیں. مزارے میں آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوگی پھر مزارے گردان میں آخری حرف پر پیش ہوگی صحیح ہے یعنی آپ کو بہت ساری علامت مل جائیں گی جہاں سے آپ ماضی اور مظاہرے کو پہچان سکیں گے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ماضی کی گردان میں پوری گردان میں صرف ایک جگہ پیش تھی ماضی کی گردان میں صرف ایک جگہ پیش تھی اور وہ پیش تھی تو اور وہ تو اتنا پکا ہے کہ تو میں ہی ہے ٹھیک ہے اس لیے کنفیوز ہو ہی نہیں سکتے اور ماضی کی پوری کدار میں کہیں پیش نہیں تھی آخری حرف پر اس لیے آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے مزارے کے لفظ کو بھی قرآن مجید میں اوکے جی تو مزارے کے آخری حرف پر کیا حرکت ہوگی پیش علامت مزارے یعنی جو پہلا حرف ہوگا پہلے سیکھے کا میں ظاہر ہم کریں گے تو اس پہ ہوگی زبر جس طرح ماضی میں زبر تھی اب دو روٹ لیٹر بچ گئے پہلا روٹ لیٹر ہمیشہ ساکن ہوگا پہلا روٹ لیٹر ہمیشہ ساکن ہوگا اب رہ گیا درمیان والا روٹ لیٹر یہ وہی درمیان والا روٹ لیٹر ہے جو ماضی میں چینج ہوتا ہے ایسے ہی نا ماضی میں درمیان والا روٹ لیٹر اگر پیش کے ساتھ ہے نا کیا کیا میں نے ہمیں صاحب کے ماضی میں درمیان والا روٹ لیٹر اگر پیش کے ساتھ ہے نا تو مزارے میں درمیان والا روٹ لیٹر لازمن پیش کے ساتھ ہوگا یعنی اس میں میں نے آپ کو خود مختار کر دیا تو کروما سے فیل مزارے کی کردان کا پہلا سیخہ بن گیا یکمو کرما یق رومو کروما یق رومو کرما یق اوکے جی پھر سن لیں ایک مرتبہ سٹیپس آپ مزارے کی گردان بنا رہے ہیں اس ماضی سے جس کا درمیان والا حرف پیش والا ہے ٹھیک ہے طریقہ کار کیا ہے ماضی کے ان تین حروف کو بغیر حرکات کے کاپی کر لیں شروع میں علامت مزارے یا لگا دیں مظاہرے کے آخری پر پیش وائس میں علامت مزارے پہ زبر پہلا روٹ لیٹر ساکن اور درمیان والا روٹ لیٹر پیش ہی اس لیے کہ ماضی میں بھی وہ پیش تھا اوکے جی تو پہلا سیدھا بن گیا یکروم اب گردان کے ہوتے چودہ سیگے چودہ جملے ان چودہ جملوں کے لیے میں پھر ایک چارٹ ڈرا کرتا ہوں پہلا بنا لیا پہلے خانے میں پہلا رکھوں گا اور اس کے بعد آگے بنانے شروع کریں گے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کتاب میں بنے ہوئے آپ صرف سمجھیں گے کہ بنیں گے کیسے پہلا آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ. تو میں تھوڑا ٹائم لے کے آپ کے سامنے اسی طرح تھرڈ پرسن مزکر مونس واحد مسنا جمع پھر سیکنڈ پرسن اس میں بھی مزکر اور اسی طرح مونس پھر فرسٹ پرسن اسی طرح آپ کو بتایا مزکر مونس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور, اور جمع اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ چودہ خانے آپ کے سامنے بن گئے چودہ خانے پہلا لفظ بن چکا ہے وہ کیا ہے جی یک رو مو میں اب اس کو ایک ہی کلر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یک رو مو یعنی اشارہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یکرمو یہ وہ والا ہے صحیح ہے کروہ کا معنی تھا وہ بائزت ہوا یکرمو کے معنی ہے وہ بائزت ہوتا ہے یا وہ بائزت ہوگا اب اس کے بعد اگلا میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ دو بائزت ہوتے ہیں یا وہ دونوں بائزت ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ مزارے کے لغوی معنی ہے مشابہ ہونا اور یہ مشابه ہے اسم کے اس میں کس کس چیز کے مشابے ہے تو وہ اب آپ کے سامنے آنے لگا ہے پہلی چیز جو مشابہت والی آ رہی ہے فی المظاہرے کی اسم کے ساتھ وہ یہ ہے میں آپ کے سامنے ایک اسم بولتا ہوں مسلمن مسلم اس کا کیا مطلب ہے ایک مزکر مسلمان میں اگر آپ سے پوچھوں دو مذکر مسلمان کی عربی کیا ہے آپ کہیں گے یہ کہ جی مسلمانی تو آپ نے کیا کیا آنی کی آواز پیدا کی نا تو پہلی مشافیت مزارے کی یہ ہو گئی اسم کے ساتھ کہ اس کا مصنف بھی آنی کی آواز کے ساتھ بنے گا یعنی یکرمو سے کیا بنا دیں گے یکرمانی یکرمانی تو دوسرا سیکھا ہمارا تیار ہو گیا یکرمانی ماضی میں دیکھیں آنی کی آواز نہیں تھی ہے نا تو مزارے میں آنی کی آواز بھی آ تو یہ مشافیت ہے مزارے کی اسم سے یکرم یکرمانی کلیئر ہوگی اس کے بعد آئیں پھر مشابعت مسلمون ایک مزکر مسلمان مسلمانی دو مزکر مسلمان اور جمع مسلم دو سے زائد مزکر مسلمان تو آپ نے کیسے جمع بنائی واو اور نون زبر نہ لگا کے یعنی اونہ کی آواز نکال کے تو یکرمو یکرومانی یکرمونا اونا کی آواز نکال گئی بنا صحیح ہے نا تو یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے جو کر چکے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اپلائی ہو رہی ہے یکرمو یقرانی یکرمونا یکرمو یکرومانی یکرمونا یکرومو اوکے تین جملے بن گئے چوتھا جملہ واحد مونس کا مسلم ان کی مونس کیسے بنائی تھی گولتا لگی تھی نا اور گولتا ہم نے کہا تھا کہ گولتا پہچان ہے صرف اسم کی گولتا اور کہیں نہیں آتی اسم کے علاوہ اب ہم فیل مزارے کی گردان کر رہے ہیں ماضی میں ہم نے اینڈ پہ لمبی تا لگا دی تھی یہ کیا تھا نا مزارے میں علامت مزارے بدل دیں گے ہم یہ جو یکرمو ہے نا اس میں یا کی جگہ تا لگا دیں گے صحیح ہے تو یہ کیا بن جائے گا تکرمو تکرم یکرم تکرم میں کیا فرق ہے یکرمو واحد مذکر غائب اور تکرمو واحد مونس غائب یعنی مذکر مونس کا فرق ہے علامت مزہ سے آپ پہچان رہے ہیں اوکے جی کلیئر ہو گیا اچھا اب یکرم سے اگر یكرمانی بنا تھا تو تکرمو سے كیا بنے گا تكر مانی اب آپ كا دل كر رہا ہوگا کہ اب یہاں آپ تكرمونہ لكھ دیں لیکن اگر تھوڑا سا غور كریں تو یہ خانہ جمع مونس کا ہے جمع مونس کا خانہ ہے نا اچھا جمع مونس یہ جو اونہ کی آواز ہے تو جمع مذکر کی آواز ہے لہذا تكر مونا یہاں نہیں آ سكتا ایک بات دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو اسپیشل بتایا تھا کہ یہ جو چھٹا لفظ ہے نا اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ایک بنانا کس سے پہلے سے پہلا کاپی کرنا لہذا آپ کاپی کریں گے یہاں لکھیں گے یکرموں کو یعنی اب دیکھیں آپ تاسی شروع ہو گئے تھے لیکن آپ یکرمو کو لے کے آئے اب چھٹے لفظ میں یکرمو یہاں لکھا ماضی میں بھی اسی طرح کیا تھا نا پہلا کاپی کر لیا تھا پھر ماضی میں کیا کیا تھا اینڈ <تصفح> والے کو ساکن کیا تھا یہاں بھی اینڈ والے ساگن کر دیں گے پھر <تصفح> کیا کیا تھا ماضی میں نورزم <تصفح> بنا لگا دیا تھا یہاں بھی نورژ بنا لگا دیں گے تو یہ ایک ماضی کے ساتھ بھی اس کی آ گئی چھ جملے پورے ہو گئے یقر یقرانی یکرمونا تکرم تکرمانی یکمنا پہلا اٹھا کے ڈال لینڈ پہ ٹھیک ہے پھر ذرا پکے کر لیں یکرمو یکرمانی یکرمونا تکرمو تکرمانی یکرمنا پھر ایک میر دبا یقر یکر مانی یکر مونا تکرم اوکے جی اب پھر ہم انٹر کر کے نہیں لائن میں آگے تو اب یہ سیکنڈ پرسن ہے نا سیکنڈ پرسن تا والا تھا سارا تا تمہ تو تمہت میں تھا نا تو یہاں علامت مزارے تا ہوگی سب کے شروع میں اوکے تو یہی جو یکرمو تھا ہمارا اس کو ہم تکرمو کر کے یہاں لکھ دیں گے آپ کہیں گے تو مل جائیں گے تو ملتے رہ بڑے ملتے ہوئے دیکھیں ہم نے تکرمو تکرو اس کے بعد مسن تکرمانی جمع تکرمونا جمع مذکر تو اونا کی واضح ہے نا تین یہ بن گئے تکرمو تکرمانی تکرمونا یہ والا جو ہے نا اس کو ریڈ کر دیں یہ سب سے یونیک لفظ ہے پوری کردار میں اور یہ بنتا کیسے ہے بہت آسان فرمول ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں مسلمن میں کہہ رہا ہوں مسلمن مسلمانی مسلم اور پھر ساتھ ہی کی میں منصوب اور مجرور فارم بول دیتا ہوں مسلمینا مسلم مسلمانی مسلمون مسلمینا کافرون کافرانی کافرونا منافکون منافی منافقانی منافقونا کنا تکرمو تکرمانی تکرمونا تکرمینا وہ یہاں لکھتے ہیں بس اور یہ تو آپ کو پتہ ہے آنے والا ہی ہے تکرمانی آپ ادھر دو کو رو رہے تھے تین آ گئے ایک جیسے اوکے جمع مونس نون سے پہچانی جاتی ہے نا وہ یکرمنا تھا یہ کیا بن جائے گا تکرمنا یکرومنا تکرومنا جی علامت مزارے یا کا کام بھی ختم ہو چکے اور تا کا بھی کام ختم کر دیا میں نے یا علامت صاحب کہاں کہاں لگی یکرمو یکرمانی یکرمونا اور یکرومنا میں باقی ہر جگہ تا ہے یا تا ختم ہو گئی کتنی رہ گئیں علامتیں دو رہ گئیں کون کون سی الف اور نون یہ خانہ کون سا والا ہے انا والا ہے نا تو انا کیسے شروع ہوتا ہے الف سے تو یہاں الف لگا دیں اکرومو بن جائے گا جمع والا خانہ نہنو کا ہے نہنو کیسے شروع ہوتا ہے نون سے وہاں علامت مزارے نون لگا دیں کیا بن جائے گا نکروم کردان آپ کی پوری ہوگی صحیح ہے بس پہلا لفظ بنانے کی دیر ہے جب پہلا بن گیا اس کے بعد آپ نے شروع ہو جانا ہے کیونکہ مزارے کے لفظی معنی مشابہت کے ہوتے ہیں یہ اسم سے مشابه ہے اور کس قسم مشابے آپ کو نظر آ گیا وہی ساؤنڈ جو اس میں آتی ہیں وہی مزارے میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا وہی مسنا والی ساؤنڈ آنی کی اس میں بھی آتی ہے اس میں بھی آ رہی ہے اونہ کی ساؤنڈ اس میں بھی آتی ہے جمع مذکر میں اس میں بھی آ رہی ہے اوکے جی تو یقرم یکرمانی یکرم اونا تکرمانی یکرومنا یہاں گڑبڑ کریں گے آپ دھیان میں رکھیے گا لیکن آپ کو میں نے اس لیے سمجھا ہے کہ یہ چھٹا والا پہلے سے بننا تکرمو تکرمانی تکرمونا تکر بول سادی بولتے تکرمو تکرمانی تکرمون تکر تکرمانی تکرمنا اکرمو نکرو یعنی ایک ایک لائن آپ لکھتے ہیں تو انٹر کر دیتے ہیں تو پہلا لفظ اسی سے شروع ہوتا ہے نا تو آپ نے یہی پیٹرن جو ہے اپلائی کرنے تو ایک مرتبہ پھر میں سناتا ہوں پھر آپ سنائے مزید گردانے کرتے ہیں جی یکرم كکرانی یكر تكرم تكر یكر تكرم تكرمونہ جی, جی شہباز <تصفيق> جی آپ کو ماضی کا میں لفظ دوں درمیان والے حرف کی پیش حرکت کے ساتھ تو آپ میری مدد لیے بغیر مظاہرے کا پہلا لفظ بنا کر پوری گردان سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فروق? ہے سنائیں گے میں آپ کو ماضی کا لفظ دے رہا ہوں درمیان والے حرف کی پیش حرکت والا اوکے جی لفظ ہے کروبا اس کا مظاہرے یہاں بنوا کے دکھا کتنا جی. لمبا کام نہیں میں نے کرنا میں نے لذم نہ یقو آگے کر دان سنے جی یقر تق... تقربو نکرو. جی معاویہ آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں ماضی کا باؤدا آپ نے اس سے کا پہلا لفظ بنانا ہے اور پھر کردار کرنی ہے جی باندال با کاپی کر لیا علامت یا پیش, پیش زبر زبطا زبطا ساکن پیش پیش, پیش ساتھ تو پیش آ جائے گا یب جی اب دیکھیں اس میں آسانی یہ ہے کہ دو لفظ اونہ والے ہیں دو لفظ اونہ والے ہیں لہذا اونہ شو کرتا ہے جمع مذکر کو تو مزارے کا جو بھی لفظ آپ پہچان لیں اونہ والا تو اس کا ترجمہ آپ نے جمع مذکر والا کرنا ہے ٹھیک ہے نا آنی علامت مسنا کی تو آنی لفظ مزارے میں آجے جائے تو آپ نے مسنا والا ترجمہ کرنا ہے اوکے جی مزارے آپ کو سٹارٹ میں الف کے ساتھ سٹارٹ میں نون کے ساتھ تو الف سے آپ نے انا کو پہچاننا ہے نون سے آپ نے نہنو کو پہچاننا ہے پہ نہ ہو نون سے پر نہ پیچھے ساکن ہو اینڈ پہ نہ پیچھے ساکن تو پکا جمع مونس والا لفظ ہے ٹھیک ہے نا جمع مونس والا ترجمہ کرنا ہے اینا تو سب سے یونیک سیکھا ہے یہ واحد مونس کا لفظ ہے واحد مونس حاضر کا صحیح باقی ایک دو تین ان میں آپ تھوڑا سا غور کر کے پہچان لیں گے اونا دو ہیں ایک یا کے ساتھ ہے ایک تا والا ہے تا والا تو والا ہے یا والا وہ والا ہے ہر لفظ خود بتائے گا کہ میں کون ہوں آپ نہیں پہچانتے تو آپ کا کسور ہے پہچانے مجھے میں اونہ کی آواز کے ساتھ آ رہا ہوں اونہ اونا آپ اونہ سے پہچانیں گے جمع مذکر شروع میں لگی ہے تا تا تو حاضر یا وہ غائب لفظ چیز سی کے بتائے گا کہ میں کون ہوں ٹھیک انشاءاللہ شاء پہچان لیں گے تو جو تیسرا پیٹرن تھا نا درمیان سے مزارے میں نے بنانا آپ کو سکھا دیا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ عرب ماضی اس سے بہت کم استعمال کرتا ہے ایسے ہے نا تو ہم نے اسے الحمدللہ مکمل کر لیا اب ہم ریورس جا رہے ہیں اب ہم شریبا سے مزارے بنانا چاہیں گے شریبا کون سا لفظ ہے وہ ماضی ہے جس کے درمیان میں زیر ہے سٹیپس وہی ہیں. کیا وہی ہیں شین راب کاپی کیا شروع میں علامت مزہ یا ٹھیک ہے جی آخر میں پیش شروع میں زبر پہلا رول سکون کے ساتھ ماضی میں آپ نے جب دیکھا نا زیر لگی ہوئی ہے زیر لگی ہوئی ہے تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ زیر لگا دوں لیکن آپ کا دل نہیں دیکھا جائے گا 99% عرب جب ماضی میں زیر لگی ہوتی ہے نا مظاہرے میں زبر لگا دیتا ہے یش رب شریبا یشربو شریبا یش ربو جی یشرب سے کردان سوے یش رب باقی وہی ہے کردار شہبش یش یشربنا پہلا کاپی کرنا ہے یشربو تو یشربنا شابش اشربھو نشربھو ٹھیک ہے جی جی تیار ہے سر شابش آپ کو لفظ دے رہا ہوں میں سمیہ ماضی کیا نا سمیہ اب اسے مزارے کرنا ہے شابش کیا کروں کاپی <تصفح> کروں صرف روٹ لیٹرز اس کے بعد علامت مزارے یا لگا دی پیش, پیش زبر سکون کے ساتھ ماضی میں زیر تھی نا تو مظاہرے میں 99.99% نائن .99 زبر لگے گی یس yes, ماؤ شابش شنا ساکر کا نام سے اور نام لگا دینا یس مانا شابش تس مئنی تسمعان تسمعنا اسماؤ ہاں ایکسیلنٹ نسم جی شیواز صاحب کریں گے آپ کے لیے لفظ ہے جی راہما رحیما اب ڈائریکٹ بولنے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ہما یارہم جیسے پریشانی ہو وہ پورے سٹیپس فالو کرے جیسے سمجھ آ وہ ڈائریکٹ بنا لے اب جی آپ کے لیے لفظ ہے رقیبا رقیبا کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ بنا دے شابش یر کبو رکیبا ڈبے آگے پیچھے کر دیے اپنے گاڑی کے تر تر تر تر تر سیکنڈ پرسن دوبارہ شروع ہویں گے پکی بات شاہدا ڈائریکٹ بنانے چاہے مزہ ڈائریکٹ بنا دے اسٹپ فالو کرنے اسٹپ فالو کر لیں یشو جی شاہ بش تشدو شہباش اشد اللہ اللہ ٹھیک ہے نا وہ اشد اللہ محمد نبد میں گواہی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ساری چیزیں آپ سامنے آنی شروع ہو ہاں جی اور کون کرے گا آپ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ کرنی صحیح ہے کرنی <laughs> تو ہے آپ کی لفظ ہے جی فریحہ فریحہ کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا یف رہو ایکسیلینٹ فریحا یف رہ جی یف رہو یفرحانی شاباش شباش تفرار آپ پہ زبر ہے نا ہاں تفرہینہ تفرہانی تفراہنا افراہ نفراہ ہاں جی کون رہ گیا تیار ہے حمدہ یا و ایکسیلنٹ علی رسول کریم ٹھیک ہے ندو ہم کرتے ہیں اس کی صحیح لے جی آپ کو شریبا سے بھی گردان بنانی آ گئی لاسٹ وار کون کرے گا کردان یا جی؟ آپ کے لیے لفظ ہے جی ہسیبا یا ایک منٹ ذرا توجہ کیجیے گا ہسیبا یا جو میں نے آپ کو بتایا حسیب یاسبو لیکن ون زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسینٹ جو ہے نا وہ زیر عرب پڑھتے ہیں حسب یا نائنٹی نائن پرسینٹ اتنا پڑھتا ہے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں عرب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہاں یاسب ہی پڑھا جاتا ہے یاسب انا مالہ اخلادا یاسب السان ہوا کا شدہ ٹھیک ہے لیکن اوریجنلی یا ہے اس لیے جب آپ کہیں افریقہ جاتے ہیں مراکش جاتے ہیں تو وہاں آپ جب کرا سنتے ہیں تو وہ ان کے کاری جو ہیں وہ پڑھتے ہیں یاخلا اوکے تو اوریجنل ہے ہسیبا یا تو ہم یابو سے ہی گردان کریں گے جیسو شابشنٹ ماشاء اللہ جی سبحک اللہ ارشد